گیا یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں ہیں تصبر میں رکھیں کہ اصل میں یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں سارا جو ہیں یہ مسلمان کو کسی بھی محاذ پر فری ہینڈ نہیں دیتے یہ کوشش کرتے ہیں اقتصادی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر مذہبی طور پر جس طریقے سے پھر مسلمان کے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے یعنی ہم ان کو مسلمانوں کو ختم کریں کیونکہ رزق حلال میں ایک عزت ہوتی ہے ایمان پختہ ہوتا ہے دل زندہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ حرام چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو کھلائی جائیں اور مسلمان جو ہیں وہ حرام کھا کھا کر ان کے دل جو ہیں مردہ ہو جائیں اور اِج ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں آ, کسی پر غلط گمان نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ مسلمان جو آج کل ان ممالک میں رہ رہے ہیں وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہم نے تو صرف سنا ہے کہ ان کے بچے یا وہ خود جیسی زندگی گزار رہے ہیں ان کو مسلمانوں والی زندگی کہنا ہی اسلام کی توہین ہے بلا ماشاء اللہ براہ ما اللہ, اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں کف کے گھر میں رہ کر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پکڑا ہوا ہے اور اس کا پورے اتر رہے ہیں اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کو عظمت وطا فرمائے دین پر ڈٹے رہیں لیکن اکثریت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں کے آدمی اکثر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہم سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں اور وہ اسلام سے متنفر ہو گئیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ رام حرام جو ہے وہ ان کو کھلایا جائے تو اس لیے کوشش تو کرنی چاہیے جس چیز میں بھی پتہ چل جائے کہ اس میں حرام شامل ہے اور اس چیز کو نہ کھایا جائے اگر آپ کا کوئی سوال اس کے علاوہ تھا تو پلیز آپ دوبارہ مائک پر تشریف لائیں اور دوبارہ بیان کریں سلام سسٹر